اللہ جینا بولو یا جو کہتے ہیں ہمارے گناہوں کو باقی نہ آگرہ بنڈاری آگے اور منفی اور بخشی طلب کرنے والے شادی کے وقت شہید اللہ شاہی اے گا اللہ نے برخاستے ہیں فرشتوں اور کوئی معمور برحا اللہ اللہ عظیز کا پروار کمال ہے اسلام ہے اللہ دینا ان لوگوں نے اِنَّ تقریب تاخیر ہے نا اثر والا مانا ہوتا ہے یقیناً اللہ کے پاس دین ہی اسلام نہیں دین ہی نہیں دین اسلام ہی ہے اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے یقیناً اللہ کے پاس دین اسلام ہی ہے محمد صلاحی اللہ دیے گئے مگر اقبال اس کے بعد ماں جو جہاں آیا ہوں ان کے پاس علم و علم کرتے سرکشی یا کی وجہ سے مقوب اللہ بایان کی وجہ سے برینا کو جو شخص کرے اللہ, اللہ کی آیا اللہ کرے اور جلدی والا ہے فا ان پت اگر جو کا وہ لڑائی کرے آپ سے پت دی دی کیا ہے میں نے اپنا چہرہ للہ اللہ کی طرح اللہ کے لیے تمام اور اس نے جس نے میری پیروی کی اور اس نے یعنی میں نے اور جس نے میری پیروی کی انہوں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے خرمہ بردار کر لیا ہے اور کیا, تو جو اور ان تم کیا تم مسیح ہوتے با ہو تابع ہوتے ہوتے ہو تو وہ تابع ہو جائیں اسلام تیرے ماضی وہ تابع ہو جائیں اسلام کا بس اگر وہ مطلب ہو جائے تو ہدایت پا ہے اس کا وہ ہدایت پا گئے اور نہیں حال کا آپ اور اللہ بخیر کو دیکھنے والا ہے آگے پڑھے بھائی اند دینا کافا رو بھی آیا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیا ہی اللہ کی آیات کے ساتھ ویک طلون نبی اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق سے بغیر حق کے ویک طلون اللہ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یا امرونہ جو انصاف کا حکم دیتے ہیں من ناسی لوگوں میں سے لوگوں میں سے جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں وہ قتل کرتے ہیں خوشخبری دے دے ان کو فبشر دے دے ہم ان کو بی عذاب ان عذاب کی بی عذاب ان عذاب کی اولا کلینا یہ وہ لوگ ہیں ابھی ضائع ہو گئے ابھی ضایا ہو گئے امالو ان کے اعمال پھر دنیا دنیا میں والآخراتی اور آخرت میں وہالا ہوں اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مدد کرنے والا مدد کرنے والے کوئی بھی نہیں ہیں علم تارا آ کیا لم نہیں تارا تو نے دیکھا لم تارہ کیا تو نے نہیں دیکھا عید اللہ دینا ان لوگوں کو او تو جو دیئے گئے نصیباً من کتاب کا ایک حصہ او تو جو دیئے گئے یا جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من کتاب کا وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے سما پھر یت پھر جاتا ہے منہ پھیر لیتا ہے فریق منہم ان میں سے ایک گرو وہم اور وہ مردون منہ مو موڑنے والے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں مردون اعراض کرنے والے منہ مو موڑنے والے ہوتے ہیں غالی کا بھی انا یہ اس وجہ سے غالی یہ بھی انا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن تسانہ نہیں چھوے گی ہم کو انارو ان آگ کل مگر ایام معدودات چند گنے ہوئے دن ایامن چند دن معدودات گنے ہوئے وہ غراہ اور دھوکے میں ڈالا ان کو گراہ ہوں اور دھوکے میں ڈالا ان کو تھی دینی ہم ان کے دین کے بارے میں ما کانو یفتارون کس نے دھوکے میں ڈالا اس نے جو وہ گھڑتے تھے گرا ہوں کا فائل کیا ہے ما کانو یف یفتارون جو وہ جھوٹ باندھتے تھے افطرا کرنا جھوٹ باندھتا یعنی ان کی جھوٹی باتوں نے انہیں کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا فقیفہ پس کیسے اذا جمع جب ہم ان کو جمع کریں گے یومن ایسے دن کے لیے لا ریبہ کی ہی جس میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت کا دن وفیت کلفسن اور پورا پورا دی جائے گی ہر جان ماں کا بت جو اس نے کمایا یعنی اپنے امال کا پورا پورا بدلہ دی جائے گی وہ ہم لا یوزلامون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ان پر ظلم نہیں کیا, ظلم نہیں کیا جائے گا کل اللہ عما کل کہ اللہ عما اے اللہ مالکل ملکی بادشاہی کے مالک ملک بادشاہی مالکل ملکی بادشاہی کے مالک تو دیتا ہے الملک بادشاہی منتشا جس کو چاہتا ہے وسن زیرو اور تو چھین لیتا ہے الملکا بادشاہی من منتشا جس سے تو چاہتا ہے من سے من جو ممن جس سے تشاؤ چاہتا ہے وہ تو عزو اور تو عزت دیتا ہے منتشا جس کو تو چاہتا ہے و تو دلو اور تو ضلیل کرتا ہے منتشا جس کو تو چاہتا ہے بھی ید کل خیرو تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے ہر بھلائی ہر خیر ان کا یقیناً اللہ الشی ان ہر چیز پر تدیر نہیں خوب قادر ہے پوری طرح سے قادر قادر کا مانا قادر ہوتا ہے قدیر کا مانا مبالغے کا سیگا ہے نا مبالغے والا مانا کریں قدیر خوب قدرت رکھنے والا یا پوری طرح سے قدرت رکھنے والا تو لی جیلا تو داخل کرتا ہے رات کو فن نہاری دن میں تو لیجو تو داخل کرتا ہے اللہ رات کو فن نہاری دن میں وہ تی جل اور تو داخل کرتا ہے دن کو پھر لے لی رات میں وہ تخری جلح اور تو نکالتا ہے زندہ کو مینل می تھی مردا وہ اور تو نکالتا ہے مردہ کو مینل سے وہ اور تو رزق دیتا ہے تو عطا کرتا ہے وہ اور تو عطا کرتا ہے دیتا ہے منتشا جس کو چاہتا حساب بغیر حساب کے رکو پورا کر لو اندین یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں نبی غیر الحاق کی اور بغیر حق کے نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں وہ یقل الزین یق مرون بالقش من الناسی اور لوگوں میں سے جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کرتے ہیں فبشرهم ان کو عمرک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اولا اک اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں ابھی تک ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے ضائع ہو گئے من اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ دینا کتابی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا کتابہ ان کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا کرے پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ مو موڑنے والے ہوتے ہیں غالی کا یہ بھی ان کا لو اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن تبصن ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنے ہوئے ماں کا مارون اور جو وہ جھوٹ بولتے تھے اس جھوٹ نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا بقی فائدہ جمع تو کیسے ہے کہ جب ہم کیا حال ہوگا کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے لوم وقت ہی ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے ببو فیت کلب سم ماں اور ہر جان کو جو اس نے کمایا پورا پورا دیا جائے گا وہ ہم لائ ظلم اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا قل اللہم مالک الملکی کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہی کے مالک تُو, تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے و و تو جس سے بادشاہ عزت دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ضلع دیتا ہے تیرے ہاتھ میں خیر ہے ان نہ تو ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے تو لی نہاری تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور رات دن کو رات میں داخل کرتا ہے من اور تو ہے وہ تخریج زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے وہ ترزم اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, و تو پساب اور تو کو ہے بغیر حساب کے عصا کرتا ہے دوہرائے اس کو ایک بندہ کھڑا ہو کے پہلے دوہرائے ہاں جی ندی اور قطر کرتے ہیں وہ ندیوں کو قدر کرتے ہیں براہ اللہ جین یہ بول رہا ہے حاقد غائب ہو گئے قبل ہو گیا معلوم ہو گیا معلوم میں بول رہا فرا کی نہیں ہوگا مددگار کی ان لوگوں کی طرف اردو جسے نقصان ایک ہیار سے جدہ ہوگا بلائے جائیں گے وہ بلائے جاتے ہیں یا ان کو بلایا جاتا ہے جدہ ہوگا وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی خطاب کی طرف موڑنے والے ہیں یہ ہم کو کو مغل میں ان, ان, ان کے دین کے بارے میں غراہوم ان کو دھوکے میں ڈالا کی دینی ہم ان کے دین کے بارے میں ماں کام یفتارون یہ فائل ہے ما ان ما باتوں نے جو وہ جھوٹ بولتے تھے ما <coughs> ہم جمع کریں گے ان کو جس میں کوئی شکا پورا جان ماں کا بچوں گا کے مالک کو بتا کر دیتا ہے ملک کا بادشاہ اور تون دیتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ تو ایک تو اور تو اس رکھا کر دیتے ہیں جس کو سون چاہتا ہے یہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے تمہارا اپنی شہر کرتے ہیں بطوری دل نہ مل رہی تھی رات میں بطوڑی اور نکالتا ہے مردے سے بطوتری دل مئیتا اور نکالتا ہے مردے کو ملنگی اور نہیں <تصفيق> <تصفيق>